پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنی چانی ہوئے بندو ہے کو تو ان میں کوئی اپنجان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی معنی چال پر ہے اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا یہی بڑا فضل ہے